سلاۃ وسلام علی یا رسول اللہ وغلہ علی کا واسحبی قیا حبیب اللہ صلا یا نبی اللہ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 اور سرکار علی سلام کے منہ مبارک چاروں خلفائے راشدین کے موے مبارک حسنین کریمین کے موے مبارک پیارے غوث اعظم رضی اللہ تر کے بوئیں مبارک اللہ اور آگے چلے آئی صاحب تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تر کے بوئ مبارک سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تر کے بوئیں مبارک ہمارے اعلیٰ حضرت کے بوئیں مبارک خواجہ غریب نواز عدرت بابا فرید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 فی ذالک لا آیتا لکم ان کنتم مؤمنین میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البارکات عظیم المرتبت فرمان شمعہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام حمد عزا خان علی رحمت الرحمن اس آیت علی شان کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کنزل ایمان میں اور ان سے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 پور کم کرتاوا رضویہ شریف جلد اکیس صفحہ نمبر چار سو بائیس پر میرے آقا آکا الاذ امام علیہ سنت مولانا شاہ امام محمد اللہ خان علیہ رحمد الرحمان فرماتے ہیں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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله علي الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم صل الله على محمد صل الله عليه وسلم صل الله على محمد عليه وسلم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 چلیے شاہ یہ موئے مبارک جن کے پاس ہوتے جی جی آپ کی آواز ہونے نہیں جا رہی ہے تھوڑا سا وہ جی اب آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ یہ کرنا تھا جن کے پاس موے مبارک ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ موئے مبارک کا سایہ بھی زمین پہ نہیں آتا موئے مبارک کا سایہ بھی نہیں آتا سبحان اللہ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 نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی فرمانی جھوٹ ریبت چغلی وحدہ خلافی گالی گلوچ فلم ڈیرامے گانے باجے بے پرداگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے لوگ میری, میری اس توبہ کو, کو قبول فرما اور, اور مجھے, مجھے میرے وعدے پر, پر ثابت قدم رکھ مرید, مرید ہوتا ہوں مر میں خاندان خان خان علی شان رضویہ رضبیا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غلط پک ردی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غف اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا سلا تو وسلام و علی نبی اللہ ولا علی کا سن ربی قیا نور اللہ وفے رہنمائی فرمائے یہ جی چاہ رہا ہے کہ جو منہ مبارک ہمارے پاس ہیں ہم اس کو اتنا کلوز کر کے اور قریب کر کے کیمرے میں دکھائیں کہ مدھی کے ناظرین کو واضح طور پر موہیں مبارک اور دیگر جو بزرگوں کے موہیں مبارک ہیں وہ نظر آ جائیں کتنے وجہ کرنا چاہیے